اخاهم شعبار مدینہ کے طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا کالا قوم عبداللہ غیر نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے قدجات یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو ولادل اور دباعدہ اصلاحی ہا اور زمین کی میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ غالکم خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان تم امین اگر تم ممن ہو ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن بالله وتبغونها عوجا اور تم ہر راستے میں نہ بیٹھو توعدونا ڈانٹتے ہوئے دھمکاتے ہوئے وتصدون عن سبيل الله اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو اس آدمی کو کہ جو اس پر ایمان لے ایا وتبغونها عوجا اور اس میں کمی ڈھونڈتے ہو ٹیڑاپن تلاش کرتے ہو اور یاد کرو تم, جب تم تھوڑے تھے جین کے کیسے ہے انجام فسادیوں کا وہ انکانہ سلطوبی اور اگر تم میں سے ایک گرو اس چیز پر ایمان لے آیا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں گرو ایمان کرو اللہ, کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ من ہی اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بڑے ہوئے تھے جنہوں نے تکبر کیا جن کا یا شو ایبو کہ اے شعب ہم تج کو نکال دیں گے والذین آبانو معاکارن لوگوں کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں من قریتنا اپنی بستی سے او لتعودن فی ملتنا یا تم ہمارے ملت ہمارے دین میں دوبارہ لوٹاؤ قالا کہا اولو کنا کارہین کیا حالان حالانکہ اگر ہم ناپسند کرنے والے ہوں قد افترینا علاللہ کذبا ان عودنا فی ملتکم بعد اذن جان اللہ منہ اگر ہم تمہارے دین میں دوبارہ لوٹے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے تو ہم اللہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ما یقون اللہ, ان اللہ ربنا اور ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اس میں دوبارہ لوٹیں اللہ کے اگر اللہ چاہے وس آرب نا کل شہ علما ہمارا رب ہر چیز پر وسیع ہے علم کے اعتبار سے اللّہ توکل نہ اللہ پر ہی ہم نے تبکل کیا رب نفتح بیننا وبین قومنا بالحق اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے وانتا خیر الفاتحین اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ کالملا اللہ من قومی ہی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے اس کی قوم میں سے کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی کی ان نقم عید اللہ تو یقیناً تم اس وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے فقاد رجفا تو ان کو زلزلے نے آن پکڑا فسب روفی داری ہم تو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہو گئے اللہ دین اقدب وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جٹلایا گویا کہ وہ رہے ہی نہیں اللہ دینا کرتا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جٹلایا کا نو الخاصرین وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے فتح اللہ وہ ان سے پھرا وکالا اس نے کہا قوم لقد وہ ان سے واپس لوٹا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی فقیف آسا علا قوم کافرین تو میں کیسے غم کروں ناماننے والوں افسوس کیسے افسوس کروں کافر قوم پر فما ارسلنا فی قریت من نبی اللہ خلنا اہلہا بالبعصائی وبرائی لعلہم یدرعون اور ہم نے جس پستی میں بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگیوں اور تکلیفوں کے ساتھ آزمایا پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑ آئے پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی برائی کی جگہ اچھائی کر دی حتی عفو، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھے زیادہ ہوئے وکالوں نے کہا قدم سر اُ ہمارے آبا کو تنگی اور تکلیف نے پکڑا تھا وهم لا يشعرون اچانک ان کو پکڑا اور, عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ وَالْأَرْضِ اور اگر بستیوں والے لوگ واقعات ایمان لے آتے اور بس جاتے تقوا اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور اسمان اور زمین سے برکت کھول دیتے برکتیں کھول دیتے ولکن کذب لیکن انہوں نے جھٹلایا فاقذناهم بما كانوا يفسبون تو ان کے اس کمائی کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا فافامین اهل القرى ان یاتيهم باسونا باتن وهم نائمون کیا بستیوں والے بے خوف ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جب وہ سو رہے ہوں اور کیا والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آئے اور وہ کھیل رہے ہوں افا امین مکر اللہ پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں فلا مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتی مگر خسارہ اٹھانے والی قوم ہی کیا اور ان لوگوں کی رہنمائی جو زمین کے وارث تھے اس کے کے رہنے والوں نے کیا ان لوگوں کے لیے رہنمائی نہیں کی جو زمین کے وارث بنے ان کے رہنے والوں کے بعد اللہ کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے محر ہم ہم لگا دیں فهم لا نہیں سنتے تلکل یہ بستیاں ہیں ہم ان کی خبریں آپ پر بیان کرتے ہیں ولقد هم هم اور یقیرا ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے فما كان اولي مينو بما كذبوا من قبل و پر ایمان لانے والے نہ تھے جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين اسی طرح اللہ تعالی مہر لگاتا ہے کافروں کے دلوں پر وما وجدنا الا اكثرهم من احد اور ان میں سے اکثر لوگوں کے لیے ہم نے احد پختہ وعدہ نہیں پایا و يموجدنا اكثرهم لفاسقين اور پھر اس کے بعد ہم نے موسا کو ان کے بعد ہم نے موسا کو اپنی آیات نشانیاں دے کر پھرا اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا فضا لاب تو انہوں نے اس پر ظلم کیا فندر قیفہ کان عاقبت المفسدین پس دیکھ کہ کیسے ہیں انجام فسادیوں کا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں حقیق علی اللہ اقول على اللہ الا الحق اس بات پر پوری طرح سے قائم ہوں کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہوں قد جے رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کے آیا ہوں فارس بنی اسرائیل تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے جئت بھی آیت من کہا اگر تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے تو وہ لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے فلقا فبین تو اس نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک واضح اژدہ تھا وانذاع يده فاذا هي بيضاء للناظرين اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے والا تھا سفید تھا۔ قال الملؤ من قوم فرعون ان هذا لصاحر عليم فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یقینا یہ تو بہت ماہر فن جادو ہے بہت جاننے والا جادو ہے جادوگر ہے۔ يريد ان يخرجكم من ارضكم وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے فہمات امرون تو تم کیا حکم دیتے ہو کیا مشورہ دیتے ہو خاص علم انہوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر کر دے اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے یا تو کا بکلی علیم وہ تیرے پاس لائیں ہر ماہر فن جادوگر وجاء السحرة فرعون اور جادوگر فرعون کے پاس آئے قالوا انہوں نے کہا ان لنا اجرا ان كنا نحن الغالبين یقینا ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب آنے والے ہوئے۔ قالا نعم اس نے کہا ہاں وان انكم لبل مقربين تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ قالوا یا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن انہوں نے کہا اے موسا یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں کالا القو کہا بلکہ پھینکو پلما القو جب انہوں نے پھینکا سہرو الناس تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا بستر اور ان کو خوف زدہ کیا وہ جاؤ بے سہرین عظیم اور بہت بڑا جادو لے کے آئے عصا اور ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ اپنی لاٹھی کو پھینک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَاِ اَفِقُونَ تو وہ اچانک کھا رہی تھی ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو وہ جھوٹ بنا رہے تھے فَبَقْعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس حق ثابت ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَابِرِينَ تو وہیں مغلوب کیے گئے مغلوب ہو گئے اور لوٹے ذلیل زلی و اولئك يسحرته الساجدين اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے قالوا انه قال آمنا برب العالمين ہم رب العالمین پر ایمان لے ائے ربي موسى وهارون جو موسی اور ہارون کا رب ہے قال فرعون امنتم بہی قبل ان اذن لكم فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے ائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو فصو فتعلمون تو ان قریب تم جان لوگے لو گے لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا تم ثم لاصلبنكم مجمعين پھر میں تم سب کو سولی لٹکا دوں گا قالوا انا الى ربنا منقلبون نے کہا یقینا ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں پما تنقی منا اللہ بھی آیا جا اور تو ہم سے کس چیز کا انت... اس کے علاوہ اور کس چیز کا انتقام لیتا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ آیات ہمارے پاس آئیں ربنا مسلمین والے رب ہم پر صبر نازل کر اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے ہم مسلمان ہوں وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذلقوا الهتك اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسی اور اس کی قوم کو چھوڑ رہا ہے تاکہ وہ زمین میں فساد بپا کریں اور تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون اس نے کہا کہ امن قریب ان کے بیٹوں کو قطر کریں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان پر غلبہ پانے والے ہیں کالا موسا علی قومی نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو انور من شاہ من عبادی یقیناً زمین, ان الارض زمین اللہ کے لیے ہے یوری سوہا میں شاہمن ہی وہ اس کا وارث بناتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ اللہ اور اچھا انجام پر کے لیے ہے قالو او من پہلے بھی اس نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے و یس تخلیفہ کم فل عرب اور زمین کا تمہیں خلیفہ بنا دے فیم تعملون۔ پس وہ دیکھے کہ تم کیسے وہ نصیحت حاصل کریں جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پکڑتے سن لو کہ ان کی تو اللہ ہی کے پاس ہے لا لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے بھی من آیا اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی تو نشانی لے کے آئے گا لِتَسْحَرَنَا ہارا نہ اس کے ذریعے تو ہم پر جادو کرے فما نحن تو ہم اس پر ایمان لان تج پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فارسل آیا تھی مفصالات اور ہم تو ہم نے ان پر طوفان نازل کیا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھی۔ فاستكبروا پھر بھی انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم مجرمین اور وہ مجرم قوم تھے ولما وقع عليهم الرجز جب ان پر عذاب آیا قالوا يا موسى ادع لنا ربك تو انہوں نے کہا کہ اے موسی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر بما عهد عندک جو اس نے تیرے ہاں عہد کر رکھا ہے ان سے عزاب تک <يَنْفُسُون> جب ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے تھے تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے فنتقمنا منهم تو ہم نے ان سے انتقام لیا فغرقناهم في الیم تو انہیں ہم نے سمندر میں غرق کر دیا بانہم بی کذبوا بیاتینا وکانو عنها غافرین اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ اس سے غافل تھے واورسل القوم الذين کارو یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیھا اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں پوری ہوئی بیما سوارو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے وہ دمرنا ماں کا نہ ماں کا نو یارسون اور جو کچھ فرآون اور اس کے لوگ بناتے تھے اور جو بلند عمارتیں کھڑی کرتے تھے اس کو ہم نے برباد کر دیا وجا بھی کمالا ہوں آلیہ تو انہوں نے کہا کہ اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دے جیسے ان کے کچھ معبود ہیں کالا ان کو جالون اس نے کہا یقیناً تم تو جہالت والے ندانی والی قوم ہو انہا اولائی متبرم ناہم فیہی و باطل ما کانو یعملون یقینا یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے وہ کچھ جس میں یہ ہیں اور جو یہ عمل کرتے ہیں وہ باطل ہے قال آغیر اللہ ابغیکم الہا اس نے کہا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لئے کوئی الہ تلاش کروں وَهُوَ فُضَّلَكُمْ عَلَى حالانکہ اس نے تم کو جہان والوں پر نجات دی وہ تم کو عذاب کی برائی چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور عورتوں کو فی الد عظیم۔ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی